بعد اللہ محمد علیہ وسلم نبی علیہ السلاۃ وسلام کے اقبال آپ کی احادیث آپ کے فرامین ان میں ہم سب کے لیے ہدایت ہے رہنمائی ہے اور آپ کے فرامین ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں اس لیے وقتاً فوقتاً نبی علیہ السلاط و کی احادیث سنتے رہنا چاہیے پڑھتے رہنا چاہیے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے چنانچہ آج کے درس میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کا نام ہے امام مسلم رحمہ اللہ جس صحابی سے وہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں اس صحابی کا نام ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عن اور ابو سعید خدری صحابی ہیں لیکن اس حدیث کو وہ ڈائریکٹ بیان نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے یہ حدیث جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے حدیث کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور مسجد میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آ کر کہنے لگے ما اجلسکم تم یہاں یہاں کیوں بیٹھے ہو تمہارے یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کا جناب امیر معاویہ ان سے کہنے لگے کہ کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا تذکرہ کرنا جناب امیر معاویہ نے فرمایا میں نے تم سے قسم لی ہے قسم اس نہیں لی کہ تم میرے ہاں مشکوک ہو یا ناقابل اعتبار ہو یا ناقابل اعتماد ہو نہیں یہ بات نہیں ہے اصل میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں اور حدیث کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ علیم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے آپ کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ان سے کہا ما اجلسکم تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو یہ کون کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام نے کہا جلسنا نذکر اللہ ہم یہاں پہ اس لئے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں ونحمده حدانا اسلام اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں اس اللہ کی جس اللہ نے ہمیں مسلمان کیا دینِ اسلام قبول کرنے کی توفیق دی دینے اسلام ہمارے دلوں میں داخل کیا ومن علینا اور اس اللہ نے مسلمان بنا کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا تو ہم اس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد و دوسرا بیان کر رہے ہیں تو نبی علیہ علیم نے کہا کہ کیا تم اللہ کی قسم دے کر یہ کہہ سکتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو کہنے لگے کہ جی ہاں ہم اللہ کی قسم دے کے کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو تب نبی علیہ السلاۃ والسلام نے آپ نے ان صحابہ کلام سے کہا تھا کہ میں نے تم سے قسم لی ہے اما انی لم لكم. تم سے قسم اسری نہیں لی تم میرے نزدیک ناقابل اعتبار ہو یا نقابل اعتماد ہو یا مشکوک ہو یا مجھے تمہارے اوپر یقین نہیں ہے نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے وَلَكِنَّهُ ان بكم تم سے قسم اسری لی ہے کہ میرے پاس جب علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ رب العالمین تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے رب العالمین فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے رب العالمین تمہارا ذکر خیر کر رہا ہے رب العالمین تمہاری سنا بیان کر رہا ہے تو نبی علیہ السلاط والسلام نے قسم لی کہ پتہ چلے کہ اللہ ان کے اوپر فخر کیوں کر رہا ہے جبلیل علیہ السلام نے یہ آ کر تو بتایا کہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر فخر کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام یہ جاننا چاہتے ہیں اس لیے ان صحابہ کلام سے کہا تم کون سا عمل کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے اور وہ کیا عمل تھا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی حمد و سنا بیان کرنا اور اسی حدیث کی ایک روایت نسائی شریف میں آتی ہے وہاں پہ یہ ہی الفاظ ہیں کہ صحابہ کلام نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر احسان کیا آپ کے سبب سے کن کے سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے سبب نبی اسلام بنے ہیں توحید کی راہ آپ نے دکھائی ہے شیرک کی مذمت آپ نے بیان کی ہے شیرک کی قباہت اور برائی آپ نے بیان کی ہے آپ کی وجہ سے ہم جنت کی راہ پہ لگی آپ کی وجہ سے ہم اللہ کی راہ پہ لگی اس لیے ہم اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں جس اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق نیعت فرمائی میرے بھائیو اس عدیز سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگ مسلمان ہوئے دین اسلام پہ عمل کر رہے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حج عمرہ کرتے ہیں یہ ہمارا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کس کا احسان ہے میرے بھائی اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے ہمارا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے کئی لوگ حج کر لیتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگا لیتے ہیں عمرے پہ یا حج پہ پانچ لاکھ چار لاکھ لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر کو بہت بڑا احسان کر دیا ہے یہ مال کس کا دیا ہوا تھا اللہ کا اور پھر اللہ ہی آپ کو یہاں پہ لے کر آیا اللہ نے آپ کو حج کی طرف حج کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالی اور اللہ کے ذریعے آپ کا نام ان لوگوں میں آیا جن لوگوں کو حج کرنے کی اللہ نے توفیق دی رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ جہاد میں بیٹھے رب العالمین کے فضل و کرم سے اس نے جو پاؤں دیے تھے ان کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے طواف کیا تو یہ سب اللہ کی انعامات ہیں اللہ کے احسانات ہیں اللہ کی, کی مہربانی ہے حج ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نماز پڑھ لیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے زکوٰۃ ادا کر لیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پریشان جتانا ہے چھبیسویں اس پارے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یم الن علیم یہ آپ کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے کہنے لم علی اسلام حکم مسلمان ہو کر میرے اوپر احسان نہ جتاؤ بل اللہ یمن علیہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے الحدا کم لمان مومن بننے کی توفیق دی کن تم صادقین اگر تم سچے ہو میرے بھائیو انبیاء کلام علی مسلط وسلام اور ان کے بعد آنے والے علماء کلام وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ یہ خیر کی راہ ہے یہ شر کی راہ ہے ادھر جائیں گے تو جنت ہے ادھر جائیں گے تو جہنم ہے لیکن دلوں میں اس حد کی محبت داخل کرنا یہ اللہ کا کام ہے یہ نبیوں کا کام نہیں ہے یہ علماء کلام کا کام نہیں ہے یہ اللہ کی خاص توفیق ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے جس پہ ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کبھی رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ حرب سے پاک ہے کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہوں اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو الحمدللہ کہ میں اللہ کی ہمدو سنا بیان کرتا ہوں کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو معبود برحق ہو اور کبھی آپ اپنی زبان میں کہہ رہے ہو کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے چار بیٹے دیے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اچھا گھر دیا ہے اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے مجھے بیگم دی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور کبھی آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوں قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور نبی علیہ الصلاۃ السلام کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں جناب عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میرے بھائی اس سے پہلے وہ دعا پڑھتے اللہ کا ذکر ہو گیا قضائے حاجت کے بعد وہ دعا پڑھتے جو پڑھنی چاہیے اللہ کا ذکر ہو گیا سونے سے پہلے وہ ازکار پڑھتے جنہیں نیند سے پہلے کے کہ ازکار کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر ہو گیا سو کر اٹھے تو وہ دعا پڑھی جو سونے کے بعد پڑھنی چاہیے اللہ کا ذکر ہو گیا تو میرے بھائیو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے صحابہ صحاب کا یہی معمول تھا ان کی یہی عادت تھی وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے وما خلق الجنا ولیبون اللہ ترف فرماتے ہیں سورہ زاریات میں اس بارے میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میرے بھائی مجھے اور آپ کو اللہ نے کس لیے کی پیدا کیا ہے اپنی عبادت کریے بنیادی مقصد مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی مہربانی ہے اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ہمیں دنیاوی امور سر انجام دینے کی بھی اجازت دی ہے ہم کاروبار کر سکتے ہیں اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں شادی کر سکتے ہیں بچوں سے گفتگو کر سکتے ہیں ورنہ یہ بنیادی مقصد نہیں ہے بنیادی مقصد کاروبار کرنا نہیں ہے بنیادی مقصد بچوں کے ساتھ بیٹھے رہنا نہیں ہے بنیادی مقصد کھیلتے رہنا نہیں ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ ساتھ دیگر امور سرانجام دے کا کرم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اصل مقصود کو بھول جائیں اصل مقصد کو بھول جائیں جس کی خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہوتی رہے اللہ کا ذکر ہوتا رہے اب اکثر لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مخصوص طریقے ایجاد کر لیتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی مخصوص ذکر کے بارے میں مخصوص تعداد مقرر کر لیتے ہیں پیر صاحب اپنی مریدوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہزار بار یہ ایٹ پڑھنی ہے تم نے ایک لاکھ بار وہ دعا پڑھنی ہے ایک لاکھ بار کیوں ایک لاکھ ایک سو بار کیوں نہیں دو لاکھ بار کیوں نہیں ایک ہزار بار ہو جائے تو کیا حرج ہے یہ ایک لاکھ کی تعداد آپ بتا رہے ہیں کس حدیث میں آیا ہے کچھ اثکار وہ ہیں جن کی تعداد مقرر کی ہے شریعت نے جن کی تعداد مقرر کی ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام نی مثلاً ہر نماز کے بعد سبحان اللہ کہنا ہے کتنی بار یہ تعداد کس نے مقرر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور الحمدللہ کہنا ہے کتنی بار اللہ اکبر چونتیس بار کہنا ہے یہ تعداد مقرر کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنی ہے کتنی بار تین بار سورہ فرق پڑھنی ہے کتنی بار پڑھنی ہے کتنی بار تین بار یہ تعداد نبی علیہ اثرات اسلام مقرر کر رہے ہیں اگر میں بھی اللہ کے ازکار کی تعداد مقرر کرنا شروع کر دوں تو گویا کہ نعوذ باللہ میں اپنے آپ کو نبی علیہ اسرات اسلام کے برابر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شریعت نے جو اذکار مخصوص طریقے سے بتائے ہیں انہیں مخصوص طریقے سے کرنا چاہیے اور شریعت نے جو اذکار عام طریقے سے بتائے ہیں ان کو عام رین دیں ان کی کوئی مخصوص کیفیت ترتیب نہ دیں مخصوص تعداد ترتیب نہ دیں اور مخصوص لوگ بیٹھ کے وہ ذکر کریں یہ بھی درست نہیں ہے آپ <متحدث> دیکھتے ہوں گے مساجد میں سلام پھرنے کے بعد لوگ ایک آواز میں کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ اب لا الہ اللہ بہت اچھا کلمہ ہے اس میں اللہ کی توحید ہے ہر نبی کا پیغام ہے کہ لا الہ اللہ کہا جائے اللہ کے ایک معبود برہ کونے کا اقرار کیا جائے لیکن یہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے یہ دین کی ایک عبادت کو جو پہلے سے موجود ہے نئی شکل دی جا رہی ہے اور عبادت کو نئی شکل دینے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر کسی گھر میں کوئی والد اپنے بچوں کو لا الہ اللہ پڑھا رہا ہے تعلیم دینے کے لیے وہ لا لال اللہ پڑھنا نہیں جانتے ان کو سکھا رہا ہے تو تعلیم اور تربیت یہ مقصود ہے یہ اسلام کا ہدف ہے اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے لیکن سب کو لا لال پڑھنا آتا ہے ایک آواز میں کورس کے انداز میں پڑھنا یہ میرے بھائیوں اسلام میں اضافہ ہے اور یہ بدت ہے یہ درست نہیں ہے امام دارمی رحمہ اللہ عویت کرتے ہیں جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں رویت کی سنند جید ہے قابل قبول ہے کہ جناب عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آئے کس کی مسجد میں کوفہ کی مسجد میں لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے گروپوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے ہر گروپ کا ایک امیر تھا موجود ہر آدمی سے کہہ رہا تھا کہ تم کہو سو دفع لا الہ الا اللہ اب تم کہو سو دفاع لا الہ الا اللہ اب تم کہو اب تم کہو اس کے بعد آپ سو دفعہ اللہ اکبر کہیں اب آپ کہیں اب آپ کہیں کسی انداز میں پھر کہا جا رہا تھا سبحان اللہ کہیں اب سبحان اللہ بڑا عظیم کلمہ ہے اللہ اکبر میں اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان ہے بہت اچھی بات ہے لا الہ الا اللہ اس میں اللہ کی توحید اور شرک سے بزاری کا اعلان ہے بہت اچھا کلمہ ہے اور یہ کہتے رہنا چاہیے جہاں پہ آپ نے تعداد بتائی ہے وہاں تعداد کا بھی خیال رکھنا چاہیے لیکن جہاں پہ آپ نے تعداد نہیں بتائی وہاں پہ تعداد مقرر کر کے اجتماعی طور پہ ایک امیر کے کہنے پہ ایک مسور اور ذمہ دار کے کہنے پہ سامنے کنکریاں رکھ کے دین میں اضافہ تھا جسے جناب عبداللہ ابن مسعود نے قبول نہیں کیا اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ ایسے لوگوں کے اوپر انکار کیا انہیں ڈانٹنے لگے انہیں برا بڑا کہنے لگے نیا طریقہ کہاں سے نکال لیا ہے ان کو اوپر آ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے محدل یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو کہنے لگے ہسن نہ تکبیر و تسبی و ابن مسعود ہم کو عجیب کام نہیں کر رہے یہ کنکریاں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر گن گن کے ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں صحابی رسول ہیں نبی علی السلام اسلام کی تربیت یافتہ ہیں کہا فارد کم فام اللہ حسن تم اپنے گناہ کیوں نہیں شمار کرتے اپنے گناہوں کی تعداد کیوں نہیں شمار کرتے جہاں تک ان نیکیوں کا تعلق ہے میں گارنٹی دیتا ہوں یہ نہ بھی گنو نہ بھی شمار کرو تو یہ ضائع نہیں ہوں گی رب العالمین ان کی تعداد کو جانتا ہے اس کے بعد کیا کہا خاموش نہیں ہوئے ابھی نصیحت جاری ہے اس کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود کہنے لگی وہی حکم امت محمد ماں اثر حرکت اے امت محمد تم نے کتنی جلدی تباہی و بربادی اور ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے میرے بھائی جناب عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ پہ غور کیجیے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ابن مسعود کہہ رہے ہیں تم نے ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے تباہی و بربادی کا راستہ اختیار کر لیا ہے کہا ہاں احابط و نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرون ابھی تو اللہ کے رسول کے شگرد آپ کے صحابہ کلام آپ کے جانسار کثرت سے موجود ہیں ان کی موجودگی میں تم نے یہ ریا نیا راستہ نکال لیا ہے تباہی بربادی کا راستہ اختیار کر لیا ہے ابھی تو نبی علیہ سعد اسلام کے سامان شدہ برتن موجود ہیں ٹوٹے نہیں ہیں آپ کے سامان شدہ کپڑے موجود ہیں بسیدہ نہیں ہوئے اتنی جلدی تم نے ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے اس کے بعد کیا کہا کہا یاد رکھو تم نے جو یہ نیا کام کیا ہے یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے یا یہ وہ اچھا کام ہے یہ ہدایت کا وہ طریقہ ہے جو تمہاری سمجھ میں آ گیا تم نے اسے تلاش کر لیا اور نبی علی صلاحت و کو معلوم نہیں ہو سکا اور ورنہ پھر یہ گمراہی کا دروازہ ہے جو تم نے کھول لیا ہے میرے بھائیو سوچئے اب دو میں سے کیا ہو سکتا ہے یہ ہر نیا کام جو لوگ عبادت کے نام پہ کرتے ہیں اس کے اوپر یہ اصول فٹ کرتے چلے جائیں جو عبداللہ ابن مسعود مسود دے ہے رضی اللہ تعالیٰ نو کہ یا تو یہ وہ نیکی ہے جو نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں ہو سکی نوز ملّہ اور تم نے اسے ایجاد کر لیا تم نے اسے دریافت کر لیا تم اس تک پہنچ گئے نبی علیہ السلام نہیں پہنچ سکے ورنہ یہ گمراہی کا دروازہ ہے جو تم نے کھول لیا ہے عبادت کے نام پہ جتنے نئے کام کیے جاتے ہیں سب کے اوپر یہ اصول فٹ کرتے چلے جائیں آج کئی لوگ اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ازان سے پہلے سے پہلے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ازان سے پہلے دروج پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ازان سے پہلے سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں اگر ازان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا درست ہوتا نبی علیہ السلام بتا کر جاتے اذان سے پہلے اوز بلا پڑھنا درست ہوتا آپ کے صحابۂ کلام کو بتاتے اپنے معدن کو بتاتے جب آپ کے زمانے میں اذان ہمیشہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی رہی لا اللہ پہ ختم ہوتی رہی اس میں کوئی بھی اضافہ وہ ازان سے پہلے ہو یا ازان کے بعد میں ہو یا ازان کے درمیان میں ہو سارے کا سارا غلط ہوگا ہوگا نیا طریقہ ہوگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں ان کو نصیحت کر رہے ہیں اور وہ آگے سے قسمیں دے کر اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہنے لگے ابو عبد الرحمان عبد اللہ بن مسود و اللہ اللہ کی قسم ہماری نیت بری نہیں ہے ہماری نیت بہت اچھی ہے ہماری نیت بہت ازکار کے نئے طریقے تلاش کرنے والوں کی نیت ہمیشہ اچھی ہے مثلاً کیا کہیں گے بھئی اکیلے کے اکیلے ذکر کریں تو دل نہیں لگتا لوگ بھول جاتے ہیں ہم اجتماعی طور پہ کرتے ہیں تاکہ کوئی غفلت کا شکار نہ ہو جو بھائی سوس ہیں وہ چست ہو جائیں ایسے عجیب و غریب حکمتیں لے کر آتے ہیں نیت اچھی ہوتی ہے ہمیں نیت کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ لوگ بھی جناب عبداللہ مسور سے کہہ رہے ہیں الخیر کہ اللہ کی قسم ہمارا ارادہ خیر کا ہے اچھی نیت ہے بولی نیت نہیں ہے عبداللہ ابن مسئول نے کیا فرمایا ایسے لوگ ہیں جو کوئی عبادت کرنے لگتے ہیں ارادہ ان کا اچھا ہوتا ہے نیت ان کی اچھی ہوتی ہے لیکن جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اوپر نبی علی صاحب کی سٹیمپ نہیں ہوتی میرے بھائیو کوئی بھی عبادت جو آپ چاہتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس میں دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے کتنی شرطوں کا میرے بھائی مجھے امید ہے کہ آپ یاد کریں گے کوئی بھی عبادت جو آپ چاہتے ہیں اللہ قبول فرما لیں اس میں دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے نمبر ایک کہ وہ عبادت کرتے ہوئے آپ کی نیت اچھی ہو یہ مقصد نہ ہو کہ نماز پڑھوں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں حد تاکہ لوگ مجھے حادی کہیں نہیں نیت اچھی ہو ایک اللہ کے لیے عبادت کر رہی ہوں اور دوسرے نمبر پہ اس عبادت کا ثبوت نبی علیہ السلاد اسلام سے ملتا ہو آپ نے وہ عبادت بتائی ہو یا آپ نے وہ عبادت کی ہو یا آپ کے سامنے کی گئی ہو اور آپ خاموش رہی ہوں جو بھی عبادت جس کا ثبوت نبی علیہ السلام سے نہیں ملتا اس عبادت کو بجا لانے والا آپ کا پورا ملک ہو کئی لوگ کہتے نہیں کہ پورا ملک کر رہا ہے سارے مولوی کہہ رہے ہیں سارے مولوی کہتے رہیں پورا ملک آپ کا کہتا رہے کرتا رہے جب تک اس عبادت کے اوپر نبی علیہ علیم کی سٹیمپ نہیں ہوگی وہ عبادت عبادت نہیں ہے آج لوگ قرآن پاک پڑھ کر مردوں کو بخشتے ہیں ایک سپارہ دو سپارے قرآن خانی ہوتی ہے تیزا ساتواں چالیسواں برسی عرص یہ سارے نئے کام ہیں دین میں اضافہ ہیں کرنے والا چاہے پورا آپ کا محلہ ہو پورا آپ کا گاؤں ہو پورا آپ کا شہر ہو آپ کے مولوی صاحب بھی یہ کہیں آپ کے کاری صاحب بھی یہ کہیں جب تک نبی علیہ اصلاۃ و نہ کہیں وہ عبادت عبادت نہیں ہے اس لیے اس عزیز کا خلاصہ یہ ہے جس کے اوپر آج میں درس دینے چلا تھا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں لیکن اس کے لیے مخصوص طریقہ اختیار کرنا کسی عام ذکر کی مخصوص تعداد مکر کر لینا مخصوص کیفیت مقرر کر لینا یہ دین میں اضافہ ہوگا یہ غلط ہوگا اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا رب العالمین ہمیں صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور عبادت میں وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو نبی علیہ اصلاۃ اسلام سے ثابت ہو وہ آخا الحمد للہ رب العالمین